امام کشیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو محمد مرتعش رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر حج جو تھے وہ کسی بھی قسم کا زادہ راہ لیے بغیر کیے اور پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ میرے نفس کا دھوکا تھا اور یہ انکشاف ان پر کیسے ہوا آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میری والدہ نے مجھ سے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کو کہا اور ان کا یہ حکم میرے نفس پر تھوڑا سا گراں گزرا مجھے تھوڑا سا مشکل لگا تھوڑا سا ناگوار گزرا تو جب یہ کیفیت ہوئی تو میں نے اسی وقت یہ سمجھ لیا کہ یہ جو سفر حج جتنے میں نے کیے ہیں جن کے اندر زیادہ راہ میں نے نہیں لیا وہ اصل میں میرے نفس کے دھوکے اگر نفس فنا ہو چکا ہوتا اگر نفس ختم ہو چکا ہوتا اور وہ میرے تابع ہو چکا ہوتا تو آج یہ جو شرعی حق تھا میری ماں کا اس کی تعمیل میں مجھے کسی بھی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہ ہوتی اللہ وہ لوگ جو تقوا کے اعلی معیار پر ہوتے ہیں یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زندگی میں کسی بھی جگہ ان کو اگر نظر آئے اور یہ محسوس ہو کہ ان کا نفس ان پر حاوی ہو رہا ہے تو اپنے تمام اعمال پر شک کرتے ہیں اب اس میں نفس کا دھوکا کہ حج کے لیے جاتے تھے اور زیادہ راہ کے بغیر جاتے تھے اس میں نفس کا کیا دھوکا ہے نفس کا یہ دھوکا ہے کہ کہیں میں نے یہ کام شہرت کی خاطر تو نہیں کیے کہیں یہ میں نے کام اس لیے تو نہیں کیے کہ لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں کہ دیکھو کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ اللہ کے راستے میں حج پر نکلتا ہے اور زادہ راہ کے بغیر نکل جاتا ہے کیسا توکل ہے اس کو اللہ کی ذات کے اوپر یہ نشانی ہے مشائخ کرام علیہم الرحمٰ کی کہ جب بھی ان کو محسوس ہو کہ ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو رہا ہے تو وہ اپنا احتساب کرتے ہیں اپنے سارے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں اپنے اندر جھانکتے ہیں اپنے ہر عمل کو کنگالتے ہیں کہ کہیں یہ عمل اس لیے تو نہیں کہ میرا نفس خوش ہو جائے لوگوں میں شہرت پا جائیں اور اسی لیے پھر یہ مشائق جو ہیں جب بھی موقع ملے تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے نفس کو تکلیف پہنچے اس میں ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اسی پچھلی نشست میں ہم نے ایک اللہ کے ولی کا قصہ بیان کیا تھا جس نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا اور جب وہ کسی علاقے پہ پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلا تو ساری کی ساری بستی ان کے استقبال کو باہر نکل آئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی استقبال کو باہر نکل آئی ہے تو انہوں نے چہلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا اور ساری بستی استغفار کرتی ہوئی کہ کیسا یہ اللہ کا بندہ ہے روزہ نہیں رکھتا اور وہ ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ساتھ میں جو خادم تھا اس نے پوچھا تو آپ نے جواب یہی دیا کہ مجھے ڈر تھا کہ میرا نفس جو ہے وہ کہیں اس سے قوت اتنا پکڑ لے اور چونکہ ہم سفر میں ہیں اور شرن ہم پر روزہ رکھنا اس حالت میں ضروری نہیں ہے اس لیے میں نے مناسب جانا کہ میں ان کے سامنے ہی یہ روٹی کا ٹکڑا چبا لوں تاکہ کہیں ان کے رویے کی وجہ سے میرا نفس جو ہے وہ قوت نہ پکڑے یہ اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کسی بھی کام میں نفس ان کو اگر نظر آئے کہ پھول رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور نفس کو غذا مل رہی ہے تو وہ اپنے ہر عمل کو کھنگالتے ہیں ہر عمل کا تجزیہ کرتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے عمل میں کسی جگہ کو کوتا ہی ہے تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے صحیح طریقے سے صحیح اور پر خلوص عمل کرنے کا توفیق بخش دے مجھے قوت بخش دے کہ میں بغیر کسی غرض کے بغیر کسی ریا کے بغیر کسی خواہش کے خالص تیری عبادت کر سکوں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم ارد گرد دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ہمارے ہاں اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے لوگ مختلف اداروں میں صرف اور صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عہدہ بڑا ہو جائے بے شک اس کے اندر ساتھ میں کسی قسم کی کوئی قوت نہ ہو لوگ کہہ سکیں کہ یہ تو جناب فلاں ادارے کے اندر یہ ہے فلاں ادارے میں وہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تنخواہ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قوت ہے یا نہیں ہے صرف وہ جو ایک تسلی ہے دل کو کہ مجھے کہا جائے گا کہ یہ تو فلاں ہیں اور ہمارے ہاں یہ اداروں میں بھی ہے اور ریاستی سطح پر بھی ہے لوگ ایسے عہدے لینا پسند کرتے ہیں کہ جن میں بھلے ان کو کچھ نہ حاصل ہو دنیاوی لحاظ سے لیکن نام کے ساتھ کچھ لگ ضرور جائے کہ یہ تو فلاں ہے اور یہ تو فلاں ہے یہ جو معاملہ ہے کہ نفس بہت چاہتا ہے کہ ہماری شہرت ہو جائے اس معاملے میں قرآن مجید سے بھی ہمیں براہ راست جو ہے وہ اشارے مل جاتے ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی براہ راست ہمیں اشارے مل جاتے ہیں حضر غم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں لوگ اس کی طرف اشارے کریں اور یہ اشارے تعریفی اشاروں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہماری خواہش ہے کہ ہم دین کا کام اس طرح سے کریں لوگوں میں شہرت پائیں لوگ اشارہ کریں کہ کیا عالم ہے کیا فاضل ہے کیسا اللہ کا بندہ ہے کیسا اللہ کا بلی ہے بہت بڑا جناب عابد ہے تو وہ بھی اس شخص کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے کافی ہے اور دنیاوی معاملہ جو ہے اس میں بھی اگر ایسا ہو تب بھی اس کے یہ برا ہونے کے لیے کافی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے ہمیں ایسے اقوال بزرگوں سے بھی مل جاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی مل جاتے ہیں جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ روز قیامت بہت سے ایسے لوگ ان کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے دین کی بڑی خدمت کی تھی ہم نے تو تیرے بندوں کی بڑی خدمت کی تھی اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ تو نے خدمت شہرت کے لیے کی تھی ہم نے تجھے خوب شہرت دے دی تو نے خدمت دنیا کے لیے کی تھی ہم نے تجھے خوب دنیا دے دی سلا تجھے دنیا میں مل گیا چل اب مزہ چک اس جھوٹ کا اور اس خواہش کا اور اس نفس کے لپیٹے میں آ کر اپنی زندگی گزارنے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مبارک کے مطابق اللہ کی عبادت کو بندوں کی طرف کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے ہمیں بچنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تمام مال جو ہے وہ برباد کر دیے جائیں اسی طرح آپ کا ایک اور فرمان مبارک ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دو بھوکے بھیڑیے ہیں وہ بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و دولت عزت شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں پہنچاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے آپ فرماتے تھے کہ خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانیں بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو خاموشی اختیار کرو کہ اس طرح تم محفوظ رہو گے نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو الٹا تم پر غصہ آئے گا اور یہ آپ نے بھی بچپن سے ہم آپ سنتے آ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو اس طرح دو کہ بائیں ہاتھ کو بتانا چاہیے مقصد یہی ہے کہ نفس کے پھولنے کے امکانات نہ رہیں ہم نفس کے قابو میں نہ آ جاؤ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جو اپنی شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ و برباد نہ ہوا ہو اور وہ زلیل و خار نہ ہوا یہ جو شہرت کی محبت ہے یہ جو شہرت کی چاہت ہے اس کی مذمت تمام مشائخ کرام نے کی روزم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ غلط ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ بالکل تباہی اور بربادی ہے لیکن کئی اولیاء کرام کئی اللہ کے بندے علیہ عمر رحمہ انہوں نے اس پہ بڑا کھل کر بات کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہرت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا ہے اور یہ خواہش جو ہے ہر فساد کی جڑ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس خواہش سے یہ جو شوہرت کی خواہش ہے اس پر قابو پانے کے لیے جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں جو نقصانات بیان کیے گئے ہیں ان نقصانات پر غور کریں ان نقصانات پر فکر کریں ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے جو اللہ کا قرب اختیار آپ نے کرنا ہے اس میں قرآن مجید پر تدبر کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کسی ایک بیان میں ہمیں یاد پڑتا ہم نے پانچ باتیں عرض کی تھیں جن کا اگر جن کو اختیار کیا جائے تو اللہ کا قرب انسان کو ملتا ہے یہاں دنیا میں بھی ملتا ہے اور ظاہر دنیا میں ملا تو آخرت میں بھی ملتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بغیر کیے بھی ان کی تعریف ہو ایسوں کو یہ نہ سمجھنا کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو تیار ہے اسی طرح ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ مفسرین نہیں یہ جو آیت ہم نے بیان کی سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بنیادی طور پہ یہ آیت یہود کے حق میں یہودیوں کے خلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں کا حال یہی تھا کہ یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے ان کو گمراہ کرتے تھے اور اس پر خوش بھی ہوتے تھے اور اس کے باوجود کے نادانی ہے یہ وہ پسند کرتے تھے کہ ان کو عالم کہا جائے اگر آپ تاریخ یہود کی دیکھیے تو تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ سوائے چند مختصر سے ادبار کے یہ ہمیشہ ساری دنیا میں زلیل و خار رہے اور زلیل و خار کیوں رہے قرآن ہمیں بتاتا ہے حدیث ہمیں بتاتی ہے اور اگر دنیاوی بات کریں تو مورخین ہمیں بتاتے ہیں تاریخ کے اندر پوری تاریخ یہود و نصارہ کی موجود ہے کہ کب کب ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیوں ہوا اور یہ سارے واقعات قرآن مجید میں جو بیان کیے گئے اور احادیث مبارکہ میں جو ان کی تفصیل ہمیں ملی اور اس کی تفصیل ہمیں ملی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والا ایک مسلمان ان سے عبرت حاصل کرے ان سے سبق حاصل کرے اور یہ خیال کرے اور یہ کوشش کرے پورے خلوص کے ساتھ کہ ان میں سے کسی ایک بھی معاملے میں اس نے اس راستے پر نہیں چلا کیونکہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا یہاں تک کہ وہ اگر گو کے بل میں داخل ہوئے تھے تو یہ بھی گو کے بل میں داخل ہوگی ہمارے ارد کے بہت سے معاملات ایسے چل رہے ہیں جو دین کے معاملے میں چل رہے ہیں اور دین کا نام لے کر چل رہے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ دین اسلام سے متعلق نہیں ہیں بلکہ بنیادی طور پہ اسی قول کی تفسیر ہے کہ یہ وہ کام تھے جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے یہود کیا کرتے تھے نصارہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اتنا عرصہ وہ لوگ ذلیل و خار ہوئے دنیا میں بکھرے رہے اور ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے رہے آج جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اتنے خراب کیوں ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر معاملے میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو یہود جوارا نے کیا ہے بنیادی اخلاق کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے آپ معاشرے میں دیکھیں ایک عام انسان دین کے معاملات پہ باقاعدہ بحثیں کرتا نظر آتا ہے علم بالکل نہیں کچھ تھوڑا سا ادھر سے سنا کچھ تھوڑا سا ادھر سے سنا اور بحث ایسے کرتا ہے کہ جیسے شاید مفتی بھی اس کا شاگرد تھا ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی مستند شخص کے زیر نگرانی علم حاصل کیا ہے بھلے اس نے باقاعدہ کوئی درس نظامی کا امتحان نہیں دیا کوئی مفتی کورس نہیں کیا لیکن بنیادی علوم سارے حاصل کیے ہیں اگر وہ بات کرتا ہے تو چلو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن یہ ادھر سے ویڈیو سن کے ادھر سے آڈیو سن کے ادھر سے کلپ سن کے ادھر سے یوٹیوب سن کے جو ہر شخص مفتی بنا پھرتا ہے ہر شخص عالم دین بنا پھرتا ہے یہ اپنے لیے جہنم کے دروازے ہم کھول رہے ہیں اچھا پھر اس میں ایک اور ذہن میں رکھیں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ نفس صرف برے کام پہ نہیں نکساتا نفس اچھے کام پہ بھی اکساتا اور یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے یہ خیال رہے کہ جو بھی شہرت کا متمنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو شہرت حاصل ہو اس کے لیے عبادت سخت عبادت کی مشقت بھی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی عبادت کر کے دکھاؤں لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ کیا بات ہے اس جیسا نیک اس جیسا پرہیزگار تو کوئی ہے ہی نہیں بھلے باقی معاملات کے اندر اس کے حالات بہت ہی خرابی ہی کیوں نہ ہوں ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو ساری دنیا کے اندر ادھر ادھر آتے جاتے مسئلے مسائل کرتے ہوئے دین کے بارے میں مختلف لوگوں کو تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں دیکھ لیں تو ان کی بدزبانی زبانی ہے ان کی بدکلامی ہیں ہے غصہ ہے تو آسمان پر ہے اور ہر طرح سے معاملات کے اندر معاشرت کے اندر وہ کوتا برت ہیں ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے بیوی بچے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے تربیت کیسے کرنی ہے ان سب چیزوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے ان کو غرض اسی بات کی ہے اور وہ اسی پہ خوش ہیں کہ ہم باہر نکلتے ہیں فلاں جگہ جاتے ہیں فلاں جگہ جاتے ہیں ایک چیز ہم واضح کر دیں ہم کسی خاص مکتب فکر کسی خاص گروہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگ اپ کو ہر گروہ میں ملیں گے ہر مکتب فکر کے اندر ملیں گے جو گھر سے باہر بہترین نیک پرہیزگار اور نرم بات کرنے والے انتہائی اخلاق والے ملیں گے اور اگر کبھی ان کے گھروں میں جھانکنے کا اتفاق ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر ان کی زبان ان کے رویے ہر لحاظ سے دین اسلام کے خلاف یہ شہرت کی خواہش کرنا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی دو تین اب سلسلے ہم شروع کر چکے ہیں جس کے اندر ہم نے یہ باطنی بیماریوں کا سلسلہ ایک شروع کیا تھا تو یہ جو شہرت کی خواہش کرنا یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک انتہائی خوفناک اور انتہائی خطرناک بیماری ہے یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اب تک ہم ہر بیماری پہ یہ گفتگو کر چکے ہیں اس کا علاج صرف اور صرف کیا ہے کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھ دیا جائے اور صحبت اختیار کی جائے کیونکہ نیک کی صحبت پرہیزگار کی صحبت یہی جو ہے وہ انسان کو پار لگا سکتی ہے اس کے علاوہ اپنی زبان کو کابو میں رکھا جائے یہ زبان انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے کئی بار ہم نے پچھلی گفتگو میں غالباً عید کی جو گفتگو تھی اس میں عرض کیا تھا کہ کئی بار ہم صرف اس بات پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم جو سچ ہے وہ منہ پر کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے سچ منہ پہ کہنے والا یہ رویہ دین اسلام سے براہ راست ٹکرا جاتا ہے اور ہم نے اس میں ہوماسا اور لمازہ کی بات کی تھی جو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ سورہ کے اندر آپ کو ملتا ہے اللہ نے تباہی کی جو ہے وہ اس کے اندر اعلان کیا ہے یہ لوگ جو ہے وہ تباہو برباد ہو جائیں گے ذہن میں رکھیں ایک سچ ہوتا ہے ایک آدھا سچ ہوتا ہے سب سے پہلے تو آدھا سچ ذات خود بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے اور دوسرا غیر ضروری سچ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ جھوٹ ہوتا ہے ایک معاملہ ایسا ہے جس میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اگر بولیں گے تو اس میں فتنہ پیدا ہوگا تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں یہ تمام باطنی بیماریوں کا حل صرف اور صرف جو ہے وہ اس میں اس میں ہے کہ اللہ سے جڑیں اللہ کی کلام سے جڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحب سے جڑیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر دیں اور اسی طرح درود شریف سے تر کر دیں تو آپ کی انشاءاللہ اللہ تمام روحانی بیماریاں تمام باطنی بیماریاں جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے آپ اس دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور ہم لوگ انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے عزن دے ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے صلی اللہ علیہ خلق ہی سیدنا و مولانا محمد اجماعین